بشاء اللہ <سؤال> صحمۃ اللہ <سؤال> السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پاک مدعن واٹس ایپ گروپس اور باقی تمام واٹس ایپ گروپس فارحن سامعین سب کچھ بار اسلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درس الحمدللہ للہ دعوت شریف کا جو ہے متن شروع ہوا ہے میرا جندین حضرات کے پاس دعوت ہے جب میرے درس سنیں تو وہ دعوت جو ہے دعاؤں کو بھی ساتھ رکھ کر اگر سنیں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا تاکہ دعاؤں کے ترجمہ سمجھنے میں آپ کو بہتر سے بہتر فائدہ ہو تو یہ آج درس نمبر دو ہے دوسرا درس کل پہلا درس ہوئے اور آج دوسرا درس انشاءاللہ شاء اللہ آپ لوگوں اور آج کل تو مقدمہ تھا آج سے کتاب کی اصل خطبہ شروع ہو رہا ہے کتاب کا متن شروع ہو رہا ہے کتاب کے متن میں ایک اللہ تعالیٰ کے حمت ہے محمد عالم محمد پر دروت ہے اس کی کلمات کی تھوڑی سی توضیح ہوگی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ذات ہے الحمد للہ کی کتاب کی شروع خطبے کے جو ہے تارحمد کلمات ہیں الحمد تمام تاریخ اس اللہ کے لئے ہیں کیونکہ رب العالمین جو کہ تمام عالمین کا رب ہے وسلاۃ وسلام درود اور سلام ہوں اللہ رسول اللہ کے رسول محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلی اور آپ کے آل پر جو کہ سلطان الیوال جو کہ صاحبان حال کے بادشاہان ہیں تو ان میں سے ہر لفظ کی تھوڑی سی توضیح کی ضرورت ہے تو الحمد یہ ہم نے تو پر آپ لوگ بھی پڑھیں کتابوں میں تو یہ لفظ الحمد ترجمہ میں تمام تاریخیں آتا ہے تو یہ لفظ تمام جو ہے اس لفظ ال سے سمجھ میں آتی ہے اس کو عربی ادب کے اطلاع میں استغراقی بولتے ہیں یعنی تمام حمد حمد جو ہے آپ جب الحمت کرتے ہیں کسی بھی شخص کی اس طرح تمام حمد اللہ کے لیے مطلب کیا ہے آپ خواہ جو ہے ڈائریکٹ اللہ کی حمد کریں یا اللہ جو ہے تیر اللہ تو حنج صاحب اللہ کی تعریف کریں ڈائریکٹ اللہ کی تعریف کریں تو مہربان ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے بولے یا آپ کسی اور انسان کی تعریف کریں لیکن وہ بھی دا ان لے اللہ کی تعریف ہے میں بولیں فلاں شاہ کتنا زبردست عالم ہے فلاں شاہ کتنا زبردست ڈاکٹر ہے انجینئر ہے مرتقی ہے ہے تو یہ تعریفیں بھی حقیقت میں اللہ کی طرف لڑتی ہیں کیوں لے اس بندے کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں وہ کمالات حقیقت میں اللہ کا عطا کردہ ہے آپ ایک دنیا کے بڑے خوبصورت منظر کو دیکھتے ہیں باغات کو دیکھتے ہیں اس میں طرح طرح کے پھول کلیاں دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے اور آپ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں با باہ با خوبصورت ہے لیکن اس پر بھی ساتھ یہ تعریف حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس نے ہر شے کے اندر یہ سن اور کمال رکھا اس لیے جو ہے اس کو بولتے ہیں الحمد تمام تعریفیں خواہ آپ اللہ کی ڈائریکٹ تعریف کریں خواہ آپ جو ہے موجود باقی موجودات کی محلوقات کی تعریف کریں ان کے اندر موجود کمالات تعریف ہیں وہ بھی واسطے کے ساتھ جو ہے ان ڈائریکٹلی ان ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی مدہ ہے بالواسطہ لاہ جو ہے لفظ لاہ جو ہے اس کی تحقیق جو ہے یہ علماً لکھا ہے،, ہے اس میں الَََََََََََََََََّن سے ہے اللّہ اليلا سے ہيں اس ميں حمزے کو حضر کر کے پھر اللہ پڑھا ہے اس لفظ کے بارے میں جو ہے دو معن كيا يہ آل يا الہ سے تو،, تو پھر جو ہے بے معنی, میں، یعنی کے معنی میں ہے، اللہ اللہ آبادہ كے معنے يعنى عبادت كرنے كے مععى ميں آل يا الباد یعنی اللہ كى عبادت کرنا پھر جو ہے اللہ جو ہے اس کا معنی جو ہے ہاں جی ايلا ہن سے ہے اور المانی الہن الہن معلوخ کے معنی میں یعنی اے معبود پھر تو اللہ ہاں یا اللہ سے ہو تو پھر اللہ کے معنی معبود کے معنی ہوگا وہ ذات جو کہ معبود ہے معبود یعنی ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود بولتے ہیں ہاں جی تو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے عام تجمہ اسی حوالے سے کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ اللہ کو معبود ہی کے معنی میں لیا ہے اور ایک اور معنی یہ بھی دیا ہے اللہ جو ہے علیحہ سے ہو کہ اصل میں یا علیحہ ولیحہ ہے ولیحہ یا سے ہو اس کا اصل لبست مادہ اور پھر جو ہے یہ واؤ عربی زبان میں واؤ کبھی حمض میں بدل جاتا ہے جیسے احت اصل میں بولتے ہیں خد ولاحت واحط بولتے ہیں واہدہ سے ہے تو یہ توحودی کے ہاں ادھر بھی یہ حمزہ جو ہے ولیح سے پھر آلائی عربی صرف میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے علیٰ یا اللہ ہوا اس لفظ پھر بے معنی ہے متحریر ہونا ہیں متحر پریشان ہونے یعنی مطلب کیا ہے اللہ بے معنی یعنی اللہ کی ذات ایسی عظیم ذات ہے جس کے کن ہی معرفت سے تمام معلوقات حیران و متحیر ہے اس لیے بن جائے گا یعنی اللہ یعنی ایک ایسی ذات جس کی معرفت سے جس کی کم حق و معرفت سے ہر تمام موجودات انسان ہو ہو سب جو ہے حیران ہے سب اس کی معرفت سے عازش سے اس معنی میں ہے چنانچی جو ہے اس کی واضح ثبوت ہانج اکمل نو انسان تمام معلومات میں کامل ترین ہنسی بعد خدا بزرگی القصہ مختصر اللہ کے بعد آپ ہی سب کچھ ہے بلکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت قدمی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ صبح کا معرف نہ کا حق کا معرفتقا یہ اللہ تو پاک و منزہ ہے میں تیری معارفت جتنی معرفت کا حق ادا کرنا چاہیے جتنی مجھے تیری معرفت ہونا چاہیے وہ حق کے معرفت مجھ سے نہیں ہوا یعنی اللہ جتنا میں تجھے پہچاننا چاہیے اتنا نہیں پہچان سکا تو جب اللہ کی سب سے قریب ترین ہستی عزیز ترین ہستی کامل ترین ہستی پوری کائنات میں اللہ کے بعد وہی ہستی سب سے عظیم ہے سب سے بزرگ و برتار ہے وہ جب یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ میں تیری حق معرفت نہیں کر سکا تو باقی معلومات کا تو بات ہی خوش حالک ہے لہذا اللہ یعنی اسی ذات جس کی معرفت سے سب عجزش ہے تو الحمدللہ یعنی تمام تاریخ اس ذات پاک کے لیے ہیں ہاں جی جس کی معرفت سے سب عجزش ہے وہ ضاء و ذات جس کی معرفت سے سب عجیب سے وہ ایسے عظیم ذات ہیں کہ آپ نہ اس میں غور و فکر کریں گے اس میں اس کے علم بے نہایت قدرت بے نہایت ہر چیز میں اتنا آپ حیران سے حیرانتر ہوتے جائیں گے اور آپ جو ہے یقیناً اس کے کنہ تک آخر تر نہیں جا پائیں گے رب العالمین پھر جو ہے رب العالمین میں لفظ رب کا کیا معنی ہے جو رب جو ہے عربی زبان میں مالک کے معنی میں ہے رب کے معنی مالک کے معنی میں ہے پر پالنے والے کے معنی میں ہے پرورش دینے کے معنی میں بھی ہے یہ اسلام جو اکیلا استعمال کریں رب عل تو یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے غیر اللہ ہوتے ہیں لیکن جب کسی سے نسبت کے ساتھ استعمال کریں جیسے رب المال تو پھر جو ہے اضافت سے استعمال کریں تو غیر کے لیے بھی استعمال رب المال مال کا مالک رب البیت گر کا مالک اس طرح اضافت سے استعمال کر سکتے ہیں غیر کے لیے لیکن اکیلا جو رب آئے گا اور رب آئے گا تو یہ اللہ کے مبارک اسماع الحسنہ میں سے ایک قسم ہے ہاں جی تو رب یعب و تان اس کا معنی کیا ہے پرورش کرنا پالنا ہاں تو رب یعنی پروردگار پروریش پرورش کرنے والا مالک سردار ان تمام معنی میں اللہ تعالیٰ بے معنی حقیقی اللہ تعالیٰ یہ صفات موجود ہے ہاں جی تو رب کے معنی میں تربیت بھی ہے اور رب یعین فلاصل اطربیہ لغت میں عربی لغت میں کہتے ہیں رب اصل میں تربیت کے معنی میں ایک عربی لغت کی سب سے مشہور کتاب جو ہیں محرادات راغب جس میں قرآن الفاظ کی تشریح ہے وہ فرماتے ہیں رب اصل میں تربیت سے ہیں تربیت کے معنی کیا ہے تربیت ان انشاء شالن فحال الحد د تربیت یہ ہے کہ تربیت کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کی پرورش کرنا آنستہ آنستہ یہاں تک کہ وہ حد دے کمال کو پہنچے اللہ تعالیٰ رب ہے کائنات کی یعنی کائنات کے ہر شے کو اللہ خلق کرنے کے بعد ہر شے کو جس مقصد کے لیے جس مقام و منزلت تک کے لیے اس کو پہنچانا ہے اللہ خود اس کو وہیں تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ تربیت کے معنی بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اس کو اس کے کمال ہے ہاں اس کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں اس کو اعلیٰ صلاحیت تک ہم پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر شے کا رف ہے ہر شے کو اس منزل تک اللہ پہنچاتے ہیں اور اس کی اپنی لطف و کرم سے عنایت سے ہاں جی تب <coughs> اللہ <coughs> <coughs> <tab> کو جب آپ رب بولتے ہیں تو کیا معنی لیتے کے ہیں <الرب، الرب، الرب جب رب بولتے ہیں تو متکلف بھی مصلاحات الموجودات یعنی تمام کائنات کے موجودات کی مصلاحاتوں کے ذمہ دار اٹھانے والا کائنات کے ہر شے کو اس کے اعلیٰ مصلاحات اور مقام و منزلت تک آہستہ آہستہ جو اس کو پہنچانے والی ذات ہر ایک کی موجودات تمام موجودات کے مصلاحاتوں کے متکفل اس کی ذمہ داری اٹھانے والی ذات ہاں جی جیسے ربض ربانی رب اسے بولتے ہیں کہ کون الٰہین ربانی رب جو ہے الہین ان کے معنی کی طرح ہیں اور جو ہے یہ اللہ نے ربانی جب بولتے ہیں تو اللہ سے منسوخ شخص ہیں علماء ربانی یعنی کیا ہیں خدا اللہ تعالیٰ کی صحیح معروفات رہنے والی صحیح معروفات رہنے والی لوگ ہیں جی اور اللہ کے بندوں کی بھی صحیح تربیت کرنے والے لوگ ان کو ربانی بولتے ہیں علماء لکھا میں ربانی یعنی شدید ربط الایٰ شدید التربیت النّ اس کو ربانی بولتے ہیں اس لیے عالمِ ربانی یعنی وہ عالم جو اللہ تعالیٰ کی سے صحیح معرفت کیوں جیسے اللہ سے بھی شدید رب ہے اے ہے محبت ہے اس کی سچی بندگی کرتے ہیں اس کو ربانی بولیں گے اور بندوں کی تربیت کیا اللہ کی بندوں کی تربیت پہ بھی وہ شب و روز مصروف رہتے ہیں اور اللہ کی بندوں سے ال کو اللہ سے جوڑنے پہ لگا رہتا ہے تو ربانی میں دو اللہ سے بھی شدید ربد اللہ کی بندوں کی تربیت میں بھی شب و روز کوشش کرنے والے اس لیے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں انا ربانی یو حاض میں اس امت کا ربانی ہوں یعنی سرپرست ہوں ان کے ان کو اللہ سے جوڑنے والا ان کے صحیح تربیت کرنے والا ہوں ہاں جی اور آگے العالمین الحمد للہ رب العالمین عالمین جو ہے یہ جمع ہے عالم کی ٹھیک ہے جی عالمین جمع ہے عالم کی اور عالم کیا ہے عالم کے کیا معنی ہے عالم یہاں عربی مفردات راغب میں عربی قرانی آیات کی تشریح ہے لغت کی ہیں عالم کا معنی عالم تو جاننے والا لیکن عالم کا معنی جو کہ جو عالم عالمین کا جمع ہیں کہتے ہیں یہ لغت میں جو ہے عالم یعنی وہ چیز کہتے عالم فل حاصل اسم لما یعلم بھی یعنی وَعالم ولیۃ الفطل تعلیٰ ہی ثانح فرماتے ہیں عالم ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے ہاں جی کسی چیز کی معرفت ہو اس چیز معرفت تو پھر یہ الحمدللہ رب العالمین یعنی عالمین یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے ہاں جیسے عالم یعنی وہ چیز و عالت جس کے ذریعے کسی چیز کی معرفت ہو اور علم حاصل ہو اور عالمین میں غور و فکر کر کے ہی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہنا عالمین اس عالمین اس اللہ کے غیر کو عالمین کا کیونکہ عالمین اللہ تعالیٰ کے مہلوک ہے اس نے خلق فرمایا اور اسی عالمین میں انسان جتنا غور و فکر کریں اس کے ہر شے میں آسمانوں میں ستاروں میں سیرگاہ میں پھلکیات میں ارضیات میں زمین میں زمین, میں, زمین میں موجود اشیاء میں خود انسان جو اللہ کی سب سے کامل مہلوک ہے اس کے اندر جتنا آپ غور و فکر کریں اتنا آپ و اللہ کی عظمت اس کے علم بے نہایت اس کے قدرت بے نہایت اس اللہ کی عظمت کا انسان کو دراک ادراک ہوتا ہے اور اصلاح سے محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جتنا معرفت بڑھے گا اتنا محبت زیادہ ہوگا اس لیے فرماتے ہیں عالمین اور عالمین میں کیا چیزیں آتا ہے کہتے ہیں عالمین میں فرشتے انسان اور جنہ شامل ہیں یعنی اقول موجودات ہوتا ہے ایک عالم کے معنی اس کے محرط تو عالم ہے عالم کے معنی بہت وسیع ہر وہ چیز جو معرفت کا ذریعہ بنتا ہے علم کا ذریعہ بنتا ہے یعنی اللہ کی معرفت کا ذریعہ بننے والی ہر چیز کو عالم سے تعبیر کیا یہ اللہ ہر چیز اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے ہاں جی لیکن عالمین جو میں جو اس کا دائرہ تھوڑا محدود ہے اس میں ضوی القول موجودات ہے صاحبان عقل موجودات کو عالمین بولتے ہیں یعنی اس سے علماء نے لکھا کہ فرشتے ہاں جی انسان اور, اور جنات ان کو ضویل اوقن کو عالمین بولتے ہیں یعنی ان سب کا کیونکہ موجودات میں اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا رب ہے تو عالمین ان تینوں کا کیوں کیونکہ یہ تینوں باقی تمام موجودات کے مقابلے میں نواتات ہے اور, اور اور جمادات پتھر وغیرہ ہاں درخت وغیرہ پتھر وغیرہ کے مقابلے میں یہ تین موجودات جو ہیں وہ اشرف ہے اکمل ہے جب اشرف اکمل موجود کے رب ہے ان کی پرورش بانے والے ہیں تو اسے نیچے والے کا تو بطریکہ اولا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے پرورش پانے دینے والی ذات ہے لہذا جو ہیں آج کے درس میں ہم یہ نہیں کریں گے اس عبادت کی توجہ ہو گئی دعوت کی کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں کہ آپ کسی چیز کی ڈائریکٹلی مذاق کریں یا ان انڈائریکٹلی مذاق کریں بلا واسطہ یا بل واسطہ مذہب کریں سب اسی ایک ذات کے لیے ہے جس کی ذات کو پہچانے میں ہر موجود حیران ہے اور اس کا اناج میں اسی ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تمام تاریخ اسی کے اور وہ اللہ عالمین کا رب ہے عالمین کا پروردگار ہے اس کا پالنے والا اس کا مالک ہے اسی کا جو ہے اس کو پرورش دینے والا ہے ہاں جی اس کو کھلانے پلانے والا ہے اس کو اعلیٰ ہاں جی اس کی ادنیٰ سے منزل سے اعلیٰ سے اعلیٰ منزل تک پہنچانے والا وہی ذات ہے اور عالمین یعنی کیا ہے تمام طویل اقول کا رب ہے انسان فرشتہ جنہ تمام وجداد کا وہ رب سب کا پروری دینے والا ہے کیونکہ اس کا محرت میں لہٰذا ان کے پروری دینے کے ساتھ ساتھ کائنات کے ہر شعر خواہ درخت ہو خواہ جماعت ہو خواہ ہو حیوانات ان سب کو بھی جس مقصد کے لحال کے اس کے اعلیٰ منزل تک پہنچانے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو آج کے دس یہیں پر اتفاق کرتے ہیں آگے انشاءاللہ چلتا رہے گا